مجھے پوچھنا یہی تھا کہ آج کے نوجوانوں میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ وہ کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے ہیں کہ آج کے نوجوانوں میں کرکٹ اور فٹ بال کا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو کیا شرعی طور پہ اس کے کیا حکم ہے کیا کھیلنا ہے شرم اپنے ہاتھ پیر سیدھے کرنے کے لیے تھوڑی سی ورزش کرنے کے لیے کچھ کھیل لینا اس میں شرم کوئی حرج نہیں ایک بات ایسا کھیل اللہ طول کہ جس میں نہ نمازوں کی فکر ہو نہ روزے کی فکر ہو ستر عورت وہ اگر کھلا جیسے امن کرکٹ والے چڈی پہن کر کھیلتے ہیں یہ تو گھٹنوں کا دکھنا یہ تو حرام خود بھی حرام کرتے کہ آپ کر رہے ہیں کوئی دیکھے تو ظاہرے کو اس کا دیکھنا بھی حرام تو آزاد جو ہیں جن کو آزاد عورت کہتے ہیں جس کا چھپانا ضروری ہے یہ ڈھکے ہوں اور تھوڑی دیر کے اس لیے کھیل لیا جائے جیسے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی ورزش کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ساری ساری رات کھیل رہے ہیں سارا سارا دن کھیل رہے ہیں نہ نمازوں کی فکر نہ روزوں کی فکر تو یہ صحیح نہیں صحیح آپ میچ آتے ہیں اس میں دیکھیے آپ کیا کوئی نماز کا وقفہ ہوتا ہرگز نے تو اسی طریقے سے ایسا کھیل کہ جس میں کوئی فرض ضائع ہو جائے تو اس کو لاہو لائب میں شمار کیا ہے علماء نے قرآن مجلس کو لاہور لائب قرار دیا تو ایسا کوئی کھیل نہ کھیلا جائے کہ جس سے دین کا کوئی نقصان